بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والعادیات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو فنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں تلموری قدحا پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں تلموری صبحا پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمے کے اندر جا گھستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيد اور وہ خود اس پر گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے قبو تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مجفون ہے اسے نکال لیا جائے گا سلم اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برامد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی ان ربهم دل خوبی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا